حاميم. عين سين قاف عين سين قاف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 اللہ <رحیم> ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردیگار کی ہمد کے ساتھ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 اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو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 سب کچھ دیکھتا ہے۔ لهو مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم آسمانوں اور زمین کی سارے کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وہ ساتھ اور تنگی کرتا ہے یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے شرل بِهِ میہین اوہ نل مس نبر سائیں وَلَا نل ترفی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 اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے وما وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرِيبٍ اور لوگوں نے آپس کے عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینِ علم آ چکا تھا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معاین مدت تک کے لیے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 وَقُلآمَتُ بِمَا أَ زَل اللهَّهُ مِن كِتَابَ وَأمِرتُ لِأَِ لَ بَيينكُمْ اللهَّهُ رَبّناَا وَرَبُّكُمْ لناَا أَحمالالناَا وَلَكُم أَماالكُمْ لا حُجَّةَ بَنَناَا وَبَيْنَكُمْ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 جس نے حق پر مستمل یہ کتاب اور انصاف کے ترازو اتاری ہے۔ اور تمہیں کیا پتا شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 جو لوگ قیامت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں اللہ لطیف يرزق من القوی العزیز اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے اقتدار کا بھی مالک من كان يريد حرس الآخرت نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرت من نصیب جو شخص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 اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات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 يَشَاءُ شدین اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار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 کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے وَتَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِرٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا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 انلیکل ادن سر ہب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 بانج بنا دیتا ہے یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے قدرت کا بھی مالک وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحياً أَوْ مِن مل او أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا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 تدری ملک منوق جی منشمی ولت دیم مستقی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 کے سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے